Yeah uh -huh. من بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ حود کی آیت نمبر 69 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اسی درس میں اس سورہ کی تکمیل ہوگی کل سے انشاءاللہ سورہ یوسف کا مطالعہ شروع ہوگا تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من اللہ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے پہلے کیا تھا انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا اور آراف میں چھ رسولوں کا ذکر تھا یہاں پہلے تین کا ذکر ہو گیا نو علیہ السلام ہُود علیہ السلام سوری علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ پھر لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور مسا علیہ السلام کا تذکرہ وہی ترتیب آئے گی انشاءاللہ وَلَقَدْ جَاتُ قَالُ سَلَامًا اور ہمارے فرشت یقین ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے وہ بولے السلام قول قول السلام علیہ نے بھی سلام کہا جواب دیا فما پھر انہوں نے دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور معروف ہے کہ وہ اکیلے کبھی کھانا نہ کھاتے راستے میں دیکھتے کسی کا انتظار کرتے پھر اس کو بٹھا کر کھانا کھاتے اور تکلفات نہیں مہمان پہنچے ہیں حالانکہ یہ ہی مہمان کچھ اور ہیں لیکن مہمان پہنچے ہیں اور فوراً جا کے تیار کر کے لے آئے ہم تو کافی تکلفات میں نا بھائی ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے یہ لیں گے وہ لیں گے اگلا بچارا مربت میں منائی کر دیتا ہے اور منع کرتا ہے اور آگے چھ گھنٹے سو کچھ کھانے کو نہیں ملتا وہ بھی ٹینشن میں اور ہم بھی پریشان کے بیچارے کچھ کھا کے نہیں گیا زیادہ تکلفات بھی اچھے نہیں وہ جو مشہور جملہ ہماری روایات کا ہے نا جو حاضر وہ حضور جو ہے وہ پیش کر دو وہ بھنا ہوا بچڑا یعنی بچڑے کا گوشت لے آئے فلما نکی ابراہیم علیہ سلاط السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے ڈرے اور اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا ایک معروف بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دشمن ہوتا تھا وہ اپنے دشمن ہے تو دشمن کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا تو کوئی ایسا ڈر ایک بہتر رائے یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں آنے والوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اب ڈر لگا کہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے کسی کے بارے میں اور ہاں ایسا ہی ہے جو کہ بھی تھوڑی دیر میں بعد آیا چاہتی ہیں قَالُ لا تخف اور انہوں نے کہا دریئے مت اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ لُوت بے ہم تو لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَ بِإِسْحَاقُ اور ان کی بیبی کھڑی ہوئی تھی بیبی سارا سلام علیہ بیبی سارا تو وہ ہس پڑی تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی ورا یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی میرے یہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بڑھیا وہ ہاد بادی اور یہ میرے خاون یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں ہادا یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے قالوا اتقع جميعنا من الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت و فرشت بوله کیا آپ اللہ کے حکم سے اس کی قدرت کے اللہ کے حکم یعنی قدرت کے بارے میں تعجب کرتی ہیں اپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں اے اهل بیت اے گھر والو یہ اهل بیت کے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے ا رہے ہیں سورہ احزاب کی ایت 33 پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب کی ایت 33 میں اهل بیت کے الفاظ ازواج مطہرات کے لیے ائے تو اہل سنت والجماعت کے ہاں جو وسیع تر رہا ہے وہ اہل بیت کے بارے میں کیا حضور کی ازواج متحرات بھی اہل بیت سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہ اجمعین بھی اہل بیت اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا سلمان فارسی یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں یہ وسیطر تصور اہل سنت وال کا اور قرآن بتا رہے کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوا کرتی ہیں خیر تو یہ خوشخبری آ رہی ہے بڑھاپے میں آ رہی ہے یہ جو ان کی مسکراہٹ تھی نا وہ تعجب کی وجہ سے تعجب میں بھی وہ کبھی ایک اور جگہ گا ماتے پر ہاتھ بھی مارا دونے یہ تعجب کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے تعجب کا انداز تو ان کو تسلی دی گئی کہ تم گھر والوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کی قدرت اللہ کے حکم پر کوئی تعجب نہ کرو ان نو حمید مجیب بے شک وہ اللہ بہت خوبیوں والا بزرگی والا ہے فلما ذہب عن ابراہیم رو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا وہ جہاں اور ان کے پاس خبری آ بیٹے نے اسحاق کی علیہ السلام. قوم تو وہ ہم سے قومی قومی کے بارے میں بحث کرنے لگے کیا فرشتوں نے بتا دیا تھا قومی لوت کی طرف جا رہے ان کی کا فیصلہ ہو گیا بحث کیا ہو رہی ہے اللہ کچھ آسانی کا معاملہ ہو جائے کچھ رحم کا معاملہ ہو جائے ذکر آ رہا ہے ان ابراہیم الحلیم اباہ منی بش ابراہیم بڑے ہی برد بار نرم دل رجوع کرنے والے تھے روایات میں ذکر اللہ دس گھروں تو بچا لے اللہ کر پانچ گھروں ایمان والوں کے بچا لے اللہ کہتا قرآن میں, میں ایک ہی گھر تھا بسلود کا علیہ السلام باقی سارے نافرمان تھے ابراہیم السلام کو روک دیا گیا کہ ان کے بارے میں التجا نہ کریں یا ابراہیم اے ابراہیم اس معاملے کے اعتبار سے اراض کرو ان قد قدجا امر بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے وہ ان نہم آتی آزاد بے شک ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو آنے والا ہے و لما جا اترسول لوتن سی ابھی اور جب ہمارے فرشتے دت علیہ السلام کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کا, ایک پہلو اس کا مکمل ہوا اب لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ آ رہا ہے اس قوم میں شر کی برائی کے علاوہ ہم جنس پرستی کی گندگی کا عمل بھی موجود تھا ولمّا جات رسلنا ابهم جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے غمگین ہوئے ذرا اور ان کی طرف سے دلگیر ہو گئے وقالا يوم اور وہ بولے تو بڑا سخت دن ہے قومه اور ان پاس ان قوم دوڑ آئی قبل وہ گندے کام کیا کرتے تھے اب ہوا یہ ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں یہ نقطۂ پہلے آتا رہا ہے قوم جس طرح کی حرکت پر آتی ہیں آزمائش بھی ویسے آتی ہارود مارود یاد ہے یاد ہے وہ قوم کٹ پڑی تھی جادو توڑنے میں اللہ ویسے آزمائش فرما دی اللہ نے یہ قوم گندگی میں پڑی کہ ہم جس پرس سی کہ اللہ تعالی نے آزمائش بھی ویسے ڈال دی اور پھر ان کی فائل تیار اور پھر ان کے یاد کا فیصلہ قوالیا قومی ہاں بنا دف ہر کم فرمایا کہ میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہیں فتح اللہ سے ڈرولہ تھی وہی تھی اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو یعنی تم کیا گندے عمل کر رہے ہو اللہ نے نکاح کا پاکیزہ بندن عطا کیا یہ قوم میں بیٹیاں ہیں یعنی پیغمبر قوم کے لیے شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے نا قوم کی بیٹیاں یہ مراد ہے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں اس سے نکاح کرو پاکیزہ بننا. اس کے ذریعے اپنے فطری خواہش کو پورا کرو علی سن منکم من کم رجن رشید کیا تمہیں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں سارے کے سارے گندے ہو چکے ہو کسی نے کوئی رمق باقی نہیں عفقت کی پاکیزگی کی یہ سدیوں پہنے کی بات ہو رہی ہے صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے آج گلوبل پرسپیکٹو آپ دیکھ لیجئے نکاح کا بندھن دنیا کی کئی تہذیبوں اور اقوام سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ معاشرے گندگی کا ڈھیر بن رہے ہیں بیماریاں بھی سب سے زیادہ ان کے ہاں بیچاروں کے ہاں اور عجیب معاملات ہیں اللہ وقت پر یہ بھی فرما رہے ہیں. تمہیں ایک بھی نیک چلن نہیں قال القدال تم خوب جانتے ہو تمہاری بیٹیوں کے معاملے میں ہمارا کوئی غرض کا معاملہ نہیں کیا مطلب ہم کو چوری گندگی چاہتے معاذ اللہ معاذ اللہ وانک لتعلم ما نراد <نُرِين> و تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں قال لو ان لي بكم قوه او الي الى رب شديد لو در السلام نے فرمایا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا یہ میں کسی مضبوط سہارے کو تھام لیتا پناہ کے طور پر یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے بھائی لوط پر اپنی رحمت نازل فرمائے وہ تو اللہ کے رسول تھے مگر وہ قوم کی حرکتیں دیکھ کر یہ کہہ گئے ورنہ سب سے مضبوط سہارا کس کا ہے اللہ کا ہے یہ اپنے غصے کا انہوں نے دھار کر ڈالا قوم کے سامنے کالو یا ربک اب فرشتے بولے ہم آپ, ت... آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں لئی اصل ولی یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے فاسری من لی تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کے راتوں رات نکل جائیے اور وہ بھی صرف بیٹیاں لو تعلیہ السلام کی بیوی بھی نا تھی ولا یلتفد منکم آحد اور تم میں سے کوئی بھی پیشے مڑ کر نہ دیکھے اللہ مرعا تک سوائے تمہاری بیوی کے مراد کیا انہوں مصیبہا ما اصابہوں بے جو ان لوگوں کو مصیبت پہنچے گی وہ اس کو بھی آپ کے بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گی انہم وعیدہم الصبح بے ان پر عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے علیہ السبحوں میں غریب تو کیا صبح نزید نہیں آگئی ہے جب ہمارا حکم آیا پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے ان کا بلند پست کر دیا یعنی اس بستی کو اٹھا کے پٹخ ڈالا اور ان پر ہم نے برسائے کنکر کے پتھر لگاتار سخ مٹی کے کنکر ان کے پتھر لگاتار برسائے عند اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے مراد مشکین مکہ کو کہا جا رہا ہے یہ شام و شام کی طرف سفر کرتے تو شام و مدینہ کے درمیان میں کھنڈ رات اس بستی کے تھے تم ان کو خوب جانتے ہو عبرت حاصل کرو علا مدینہ شعیب سورہ حود آیت نمبر چوراسی ہے پانچواں واقعہ حضرت قوم کہی حضرت شعیب علیہ السلام کی اس کے تعلق سے کلام ہے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے ولا تن قسل اور تم نابطول میں کمی نہ کرو انہیں دیکھو بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں وہی اخاف علیکم آداب یوم محیط اور بیش میں تم پر ایک لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ بندوں کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارو ناپتول میں کمی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا وَلَا اوف اور قوم انصاف سے ناپتول اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ولاقین اور زمین فساد مچاتے مت پھرو بقی اللہ خیب الم کم تمین اللہ کا دیا حلال کا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ کا دیا چاہے بظاہر تھوڑا ہو وہ خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں مگر حرام کا جو تم ناپ میں کمی کر کے کمارے ہو اس پر تو عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ و ما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان تو ہونی زبردستی منوانا میرا کام نہیں ہے۔ قال يا شعيب اب دیکھیں یہ بات اسی مقام پر ائی ہے اس واقعے کے ذیل میں جیسے کہ ذکر پہلے بھی کیا گیا ہر مرتبہ واقعات میں کوئی نیا پہلو آتا ہے۔ بولے اے شعیب اب سلاۃ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے او انف لینا شا یا ہم اپنے معلوم میں جو چاہے وہ نہ کریں تمہاری نماز ادھر بھی आएगी ادھر بھی آئے گی یہ بھی روکے گی وہ بھی روکے گی یہ ہے پست ذہنیت شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی یا وہ ذہن جس میں دین کا بڑا ہی محدود سا تصور ہو جہاں دین کو چند ریچولس چند اعمال تک محدود کر کے باقی زندگیوں سے فارغ کر دیا گیا ہو یہ ہے قوموں کا مسئلہ یہ رہا ہے قوموں کا مسئلہ کہ دین کا محدود پر لمیٹڈ مست شدہ تصور ان کے دماغ میں ہوتا ہے آج ہمارے بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے بھائی نماز کی بات کر لو فضائل نماز کی بات کر لو نوافل کی بات کر لو فضائل نوافل کی بات کر لو لیکن کیا تم سود کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ بے حیائی کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ سیاست کے معاملات کی بات کرتے ہو معیشت کے معاملات کی بات کرتے ہو ہر جگہ ہر جگہ یہ آئے گا اور بھائی ہر جگہ آئے گا کیا مطلب ہمیں تو قرآن میں سکھایا گیا پڑھایا گیا سور کبوت آئے سلادہ من کر بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیا مسجد میں بڑا ہے بس کیا مسلح پر بڑا ہے نہیں اللہ ہر وقت ہر جگہ بڑا ہے ہم کون ہیں بندے وہ کون ہیں معبود کتنے گھنٹے معبود ہے چوبیس گھنٹے تو عبادت کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے اب شادی کا موقع ہے تب بھی ہاں؟ تب بھی عبادت کرنی میت کا موقع تب بھی عبادت کرنی کاروبار کی سیٹ پر, پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی ہے پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی ہے حکمراں کی سیٹ پہ بیٹھو تب بھی عبادت کرنی یہ ہے بگڑا ہوا تصور قوموں کا جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ تمہاری نماز اس سے بھی روکے گی جو باپ دادا ہم باپ دادا پرستش کرتے آئے وہ نہ کریں ان بتوں کی پوجا پاٹ تمہاری نماز ہمارے مالوں میں بھی رکاوٹ ڈالے گی بالکل ڈالے گی حلال حرام کے فیصلے اللہ تعالی نے عطا کی جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسے سوز سے منع کیا بے حیائی سے منع کیا حرام خودی سے منع کیا نا کی کمی سے منع کیا خیالت سے منع کیا ملاوٹ سے منع کیا اینڈ سو آن یہ ہے وسیطر تصور جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا رب کی بندگی کا رہنا چاہیے اس قوم کا مسئلہ یہ تھا اب دیکھیں تنس کے طور پر یہ قوم کیا کہہ رہی ہے اپنے پیغمبر کو شعیب علیہ السلام کو ان نقل انتل حلیم الرشید تم تو بڑے ہی باوقار بڑے ہی نیک چلن ہو کیسی کیسی باتیں لے کر آ رہے ہو تم ہمیں سمجھانے کے لیے معذہ کونیا قومی كنت على تو آلہ بھئی نہ فرمایا کہ میری قوم بھلا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں وارزا قنی منہ رز قن حسنا اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عمدہ رزق عطا کیا کون سا وہی کا رزق ہدایت کی نعمت عطا کی ہے تو میں تو اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے حق بیان کر رہا ہوں وما ان اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کی خلاف ورزی کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں جس بات کی دعوت دے میں خود پر اس پر بھی عمل کروں گا میرے قول و فیل میں تضاد تو نہیں ہونا چاہیے تو میں تمہیں جو روک رہا ہوں اللہ کی وہی کی بنیاد پر روک رہا ہوں ان اریدو اللہ جس قدر مجھ سے ہوگے جس قدر مجھ سے ہو سکے میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں ماں توفیقی اللہ بلّہ میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے توکل اور اسی پر میں نے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں قومی اور رہے میری قوم تمہیں میری ضد آمادہ نہ کریں کہ تمہیں ادا پہنچے اس جیسا جیسے کہ پہنچا نو علیہ السلام کی قوم اور حد علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ پچھلی قوموں کے واقعات سامنے آئے نکتہ کیا ہے دیکھو میری جد یعنی مجھ سے دشمنی مجھ سے نفرت ہاں کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم وہ حرکتیں کر بیٹھو جو جس کی وجہ سے پشتی قوموں پر آداب آیا نکتہ کیا ہے بعض اوقات ایک دا دین ایک شخص جو دین کا نمائندہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے کچھ اس سے پرخاش ہوتی ہے ذاتی قسم کی رنجش ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اب اس کی زد میں آ کر لوگ حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں حق کو رد کر رہے ہوتے ہیں اپنا ہی برا کر رہے ہیں تمہاری ذاتی اداوت نفرت بجا اپنی جگہ لیکن آنے لانے والے نے حق پیش کیا ہے پیش کرنے والے نے حق پیش کیا ہے قبول کرو ورنہ کہیں تم عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ تو ذاتی بغض دشمنی ادا انع یا یہ نفرت اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات کچھ لوگ حق کو یا حق کی دعوت پیش کرنے والوں کی دعوت حق کو رد کر رہے ہوتے ہیں فرمایا کہ وما قوم لو تم من کم بے بقیر اور تم سے کچھ زیادہ دور نہیں قریب ہی کے ماضی کے معاملات ہیں یعنی ماضی قریب میں ہی ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے وسلم کو فرو رب متوب اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو انب رحیم ودود بے میں رد نہایت رحم فرمانے والا بہت محبت فرمانے والا پھر دیکھیے شعیب السلام کی دعوت میں بھی استغفار توبہ کا ذکر بار بار اس صورت میں پیغمبروں کی بنیادی دعوت کے طور پر ہی سامنے آیا ہے ان میں سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے دنیا کی بات کر لو حرام کی بات کر لو ناپتول کی کمی کی بات کر لو لوگوں کو لوٹنے کی بات کر لو چیٹنگ کی بات کر لو اس طرح سب سمجھ آتی نیگیٹوٹی کے معاملات میں دماغ کھوپڑی خوب, خوب چلتی حق کے معاملے میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں حق کی بات آ رہی لوگوں کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ایکزرشن نہیں کرتے اس کے لیے یہ سٹرگل نہیں کرتے اس کے لیے محنت نہیں کرتے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے خطرناک باقی ہر جگہ دماغ چل رہا ہے کے معاملے میں نہیں چل ہر جگہ کے لیے ٹائم نکل دین کے لیے ٹائم نہیں نکلنا ذرا باہر سے کوئی لنگوٹی یا پرانا دوست آ جائے اور رات کو دو بجے اس کی فلائٹ لینڈ کرے تو ایک بجے سے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے خوب ٹائم ہے لیکن دین کے لیے دو چار گھنٹے بیٹھنا میں جس رمضان کی بات نہیں کر رہا جرنل بات کر رہا ہوں بڑا جی ہی نہیں سے قرآن میں آنے کے لیے دین کی محفلوں میں آنے کے لیے ہر جگہ دماغ چل رہا نہیں چائنیز سیکھنے کو بھی تیار ہیں جیپنیز بھی سیکھ لیں گے جرمن بھی سیکھ لیں گے قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی عربی تو ہمیں اللہ اکبر پر کبھی آ رہا یہ لیم ایکسکیوز ہے ہمارے بھائی یہ قوموں کی یہ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے لانٹ اسٹوری بک بار بار میں کروں گا یہ کہ ہم اپنی تصویریں تلاش کرے اس میں کیا کہہ رہے ماں نفقہ ماں کا نا بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آگے کیا دھمکی دے رہے وَإنَّا لَنَرَا كَفِينَا وَعِيفَا اور تمہیں ہم اپنے درمیان بڑا کمزور دیکھتے ہیں ولتو کا اگر یہ تمہارے کنبے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تم پر پتھراؤ کرتے وماں عزیز اور تم اپنے غالب نہیں ہو بس تمہارے خاندان کے گھر والوں کا خیال کر رہے ہیں کا خیال کر رہے ہیں؟ بندوں کا. پیغمبر کا جواب سنیے قَالَ يَا قَوْمِ, عَزُ مِنَ اللَّهِ قوم کے تم پر میرا کنبا اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور تعلق سے ڈال رکھا ہے اِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک میرا رب تم جو کچھ کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب یہ داستان محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرائش بھی کہتے تھے ابو طالب اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے ہاں تمہارا خیال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاہلوار ہے تمہیں پیغمبر کے چچا کا خیال ہے یا شعیب علیہ السلام کا واقعہ جب دوڑتا ہے تمہیں تمہیں میرے خاندان کا خیال ہے اللہ ہے پیغمبر سے اب اللہ کا خیال نہیں تمہیں اللہ کا تمہیں خوف نہیں ہے یہ داستانیں ہر ہر دور میں آپ کو ہمیں ملیں گی بعض اوقات کسی داغی دین سے بڑی نفرت ہوتی ہے لوگوں کو مگر کیا کر اس کا باپ بڑا طاقتور آدمی ہے مالدار آدمی ہے کوئی سورسول آدمی ہے تو لوگ اس کے خلاف کچھ کہتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے ذرا رک جاتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کہتا ہے ہم قرآن میں پڑھ چکے سورت توبہ میں اتخشونہم لوگوں سے ڈرتے ہو فلاح احق و تکشا ہو کن تمو منی اللہ سے ڈرو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعات ایمان والے ہو بخدا میں دل سرچ کروں قرآن پڑھیں ہم سمجھ کے اپنے لیے لیں اس کو اپنی اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھیں اپنے جہاں جہاں ہماری ایکسیسیبلٹی ہے نا گھر میں ڈرائنگ روم میں ہے بیڈ روم کے اندر ہے آفس کی ٹیبل پر ہے اسٹڈی ٹیبل پر ہے بک شیئر میں ہے دکھیں قرآن خدا کی قسم کبھی کبھی آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی سچویشن آئے گی اور میں قسم کھاؤں اس پہ دس مرتبہ آپ یہ قرآن کھولیں گے آپ کے سامنے آیت ہوگی آپ کے میرے لیے خدا کی قسم خدا کی قسم میں کھاؤں اس پر اور ایسے کئی واقعات ہیں ماضی کے بہت مشہور کتاب ہے رو ٹو مکہ علامہ محمد اسد کا بہت خوبصورت واقعہ رو ٹو مکہ اور اردو میں طوفان سے ساحل تک ان کی کتاب پڑھی ہے سورت تکاسر بہت بڑے یہودی گھرانے کے شخص تھے اور اس لے آئے سچویشن ایک آئی کہ میری ٹیبل پہ قرآن کا نسخہ موجود تھا سوریہ تقاصر موجود تھی اور میں نے کھولی مطلب میں نے جسٹ اوپن کیا سوریہ تکاسر کی دو آگے آیا سامنے ایک کافر کے ٹیبل پہ قرآن ترجمے کے ساتھ ہے اور کہتے ہیں مجھے میری سچویشن کا جواب مل گیا اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر اس لیے میں دس مرتبہ قسم کھانے کو تیار ہوں اس لیے تلاش کریں کہ یہ میرے لیے ہے میرے لیے ہے یہ ہماری تصویریں عطا کرتا ہے انبی مشک میرا رب اس کا جو گشت عمال کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہیں قومی قومی عملو على عامل اور قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں میں باز نہیں آؤں گا حق کی دعوت سے تم جو کرنے کر لو سو فتح تمن قریب جان لو گے کس پر آداب آتا ہے جو اس کو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے ورتقیب انی معتم و رقیب اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں اور جب ہمارا حکم آیا یعنی اس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ تو ہم نے شعیب کو جو لوگ سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں چنگاڑ زوردار آواز میں آ پکڑا فاس لو پی دیا بس انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے الٹی لاشیں پڑی کی پڑی رہ گئی النوفی ہاں گویا ایسے کہ وہاں بسے ہی نہ تھے اللہ کما بعیدت فمود آگاہ جاؤ کہ رحمت سے دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ رحمت سے دور ہو گئے قوم سمود کے لوگ اب موس علیہ السلام کا تذکرہ مختصر ہے اس مقام پر ولا قطع مساطین اور ہم نے بھیجا موسی علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ یعنی موضوعات بھی عطا کیے ہیں اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرون کی طرف اور اس کے سرداروں تو ان لوگوں نے فیرون کی حکم کی پیروی کی حکم درست نہیں تھا جہنم کی آگ میں اتار لائے گا ادھر لیڈر تھا گمراہ لیڈر پیچھے پیروی کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے کل وہ آگے آگے قوم بھی پیچھے پیچھے جہنم میں ہوگی وہ بھی سلور بل مورد اور ہے گھاٹ یعنی ان کے اترنے کا مقام جہاں وہ اتریں گے اللہ اجہ نام واؤد بیو فادی قیامت اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یہ برا, برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا من ان قرآن ام و حصید یہ بستیاں ہیں کہ یہ بستیوں کی خبریں اور حالات ہیں اے نبی علی صلاحت السلام اب آپ سے بیان کرتے ہیں ان میں کچھ تو موجود ہیں اور کچھ کی جڑ کٹ چکی ہے ان کے نشانات مٹ چکے ہیں وما ولم یعنی یہ اب واقعات کا بیان مکمل ہوا اب مزید اللہ کی طرف سے تبصرہ ہم نے ان کا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فما اغند عنهم فما اغند عنهم تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے معبود جنہیں وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی یعنی کچھ بھی کام نہ آئے لما جامر جب آپ کے رب کا حکم آ گیا ومازیب اور انہیں ہلاکت کے سوا ان لوگوں نے کچھ بھی اضافہ نہ کیا جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا وہ کچھ کام نہ آئے کبھی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بت کھڑے کر کے ان سے امیدیں رکھی گئیں کبھی چلتے پھرتے مٹی کے انسانوں کو انسان کو سمجھ بیٹھتے ہیں تو اللہ فرعون کی لاش بھی سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے بےچارے اس قدر بے بس اور بے بس کو پکارنا اس پر توقل کرنا اس سے امیدی رکھنا اس کو معبود بنانا یہ پرلے درجے کی گمراہی اور نقصان کی بات ہے وہ کردار ایک اخد و ربی کے ادا اقد اور ایسی ہی ہے آ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وہی عوالما اس حال میں وہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان اخدیم شدید بے شک اس کی پکڑ دردناک بہت سخت ہے اِنَّ فِي لِمَنْ <الْآخِرَة> بے شک اس میں یقین نشانی اس کے لیے جو ڈرا آخرت کے عذاب سے مجموعُ <نَاس> یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے ودا لوم مشہور اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے کا وما إلا معدود اور ہم مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک مقررہ مدت تک کے لیے قیامت اپنے وقت پر ہی برپا ہوگی لوگوں کی جلد بازی اور ان کے مطالبوں پر قیامت نہیں آئے گی اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آئے گی یوم وہ آئے گا یعنی قیامت کا دن تو کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے اب وہاں کے نتائج اور انجام کا بیان فمن یوں میں سے کوئی بد نصیب ہوگا کوئی خوش, اور کوئی خوش نصیب فأما فن لہم فیحا ظفر شہید پر جو بد نصیب ہوئے وہ دوزخ میں ہیں ان کے لیے اس میں چیخنا اور دھاڑنا ہوگا ظفیر گدا جب چلانا شروع کرتا ہے تو یہ ظفیر کہلاتا ہے اور جب وہ چلانے کی انتہا پر ہوتا ہے تو یہ کیفیت شہیق کہلاتی ہے پہلے چیخنا چلانا شروع کریں گے پھر دھاڑے ماریں گے جہنمی آداب کی شدت کے مارے اللہ اجہر نا مینندار ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں یہاں آسمان و زمین سے مراد یہ دنیا والا نہیں یہ تو قیامت کی وہ ختم ہو جائے گا معاملہ سورہ ابراہیم آیت اڑتالیس میں آئے گا وہ عالم کچھ اور اس کے آسمان و زمین بھی کچھ اور علاما شاہ رب مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے کچھ ہوں گے جو تھے تو کلمہ گو مسلمان تھے مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اپنی سزا کے بعد جنت کی طرف لے آئے جائیں گے پقیہ کفار کے لیے اکثریت کا علماء امت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے ان نوربا کا فعال بے شکاپ رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے اللہم اجرنا من النار اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا فَفِي جنہ اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے پس وہ جنت بھی ہوں گے خالدین فیہا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جتنا آپ کا رب چاہیں عَطَاءً غَيْرَ مَجْد یہ بخشش ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے اس سے مراد دی گئی کہ یہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ انس الت الفردس فلاں دھا پس اس سے شک میں نہ رہیے گا جو یہ کافر پوجتے ہیں مَا إِلَّا مِن <قَبْل> یہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے ان کے باپ دادا پہلے عبادت کیا کرتے تھے مراد جھوٹے معبودوں کی وہ ام نہ لم غیر نہ اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پورا دیں گے ایک مراد عذاب کا جو معاملہ طے ہے وہ پورا پورا ان کو دیا جائے گا موسل <الْفَفِي> کتاب الفیع اور کتاب عطا کیس اس میں اختلاف کیا گیا کری متن صدوقت میں تعین ہو چکی ہوتی تو تب کب کا ان کے درمیان معاملہ چکا دیا گیا ہوتا وَإِنَّهُمَ رَفِي <مُدِّب> وہ ان نحم رفیع شک کی منہ مدیب اور کے تعلق سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہے مگر یعنی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ ان نقل دبک اعمالهم اور بیشک جب وقت آئے گا تو اپ کرم ان کے اعمال کو ان کو پورا پورا بدلہ دے دے گا انه بما يعملون خبیر بیشک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے۔ فاستقم كما امرت بس اے نبی علیہ السلام جیسا اپ کو حکم دیا گیا آپ استقامت کا مظاہرہ کیجیے ومن تاب معك اور وہ بھی کہ جس نے آپ علی سلام کے ساتھ توبہ کی ہے سب استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اب سب لوگوں سے خطاب ہے سنیے کا توجہ سے ولا تتغوا اور اے لوگوں سر کا سینہ کرو انہو بما تعملون جو کرتے ہو اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی واقعی من اور نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی ایک مراد یہ ہے کہ اول اول توجہ سے سنیے گا شروع دور مکی, مکی دور میں تین نمازیں فرض تھیں فجر عصر اور قیام اللیل وہ فرض تھا رات کی نماز معاش کی شب کتنی ہوئی پانچ تو پھر امت کے لیے وہ میرا قیام اللیل کا معاملہ نفل کے درجے میں آ گیا تو اول اول ایک رائے کہ فجر عصر دو دو رقت فجر عصر اور قیام اللیل کی نماز کی فرضیت تھی اس کی طرف اشارہ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں ان الحسنات یہ دھی بنا سیاح بے نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو یہ بڑا پیارا قیمتی جملہ ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں کبیرہ گناہوں کے لیے تو سچی توبہ پلٹنا ضروری ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے مثلاً احادیث میں ذکر مسلم شریف میں روایت ہے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے آدھا کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ نماز کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گنا اگلا جمعہ ادا کیا گنا معاف ہو جاتے ہیں تو آدمی کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے فرمایا کہ صنتی مٹا دیتی ہیں برائیوں کو ذالک کدیق اورین یہ نصیحت نصیحت ماننے والوں کے لیے فإن اللہ صرف انہی اجر المحسنین اور صبر کیجیے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ہزر کو ضائع نہیں کرتا فلو لا کان من القرون من من قبلکم اولو بس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں اصحاب خیر کیوں نہ ہوئے ینهون عن الفساد فی کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے الا قليلا ممن الجینا منهم مگر وہ تھوڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا کیا مطلب؟ نہیں عن المنکر کا فریضہ اس کی اہمیت اصحاب خیر کے کرنے کا اصل کام کیا ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنا امت کا بھی کام کیا ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اصحاب سب ہفتے والوں کا واقعہ پڑا کون بچائے گئے برائیوں سے روکنے والے وہی بات یہاں پر آ رہی ہے وہ تباہ الدینہ اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے ما اترفو فی جو انہیں دی گئی تھی وہ خانجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تنظیم اسلامی کے تحت بھی ہم کوشش کرتے ہیں انفرادی سطح پر بھی ساتھی دعوت دین کا کام کریں نیکی کی دعوت نے بدیس سے روکے اور اجتماعی سطح پر بھی ہم ہر تین مہینے بعد کم و بیش پورے پاکستان میں محلوں کی سطح پر مساجد کی سطح پر علاقوں کی سطح پر اور کبھی بڑے پیمانے پر منکرات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں خواب سود کا منکر ہو شراب کا معاملہ ہو بے حیائی کا معاملہ ہو بے پردگی کا معاملہ ہو ریاست کی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کا معاملہ ہو یہ ہم اجتماعی سطح پر اس حریزے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا کہ وہ تباء الودینی وقان اور ظالمنی کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے مسلم <مُسْلِحُون> اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی سبب ہلاک کر دے جبکہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود ہوں جب تک یہ کا عمل جاری رہے گا آداب ٹلا رہے گا لیکن اسلح کا عمل ختم ہوتا ہے لوگ بدی سے روکنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتا ہے ولاشا اور ابو جعل ناس اور اگر کرب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن یہ زبردستی کا معاملہ نہیں یزالون مختلفین اور وہ ہمیشہ اختلاف تو کرتے رہیں گے علامہ رحم ربک رب مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا ولی خالم اور اللہ نے اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے اختلاف کیوں رہے گا اس لیے عمل کا موقع اللہ نے دیا چوائس دیے چوائس دی ہے کے شروع میں اما شاہ و اما کفور اللہ کہتا ہے راس صاحب نے واضح کر دیا جو چاہے شکر گزار بنے جو چاہے نہ کرے اللہ نے خود چوائس دیا تو اختلاف تو رہے گا یعنی کوئی حق پر ہوگا کوئی باطل پر کوئی قبول کرے گا کوئی انکار کرے گا اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہرحال بندوں کو زمین پر بھیجا و تم خلیمت ال۔ لأن جهنم من الجن والناس اجمعين اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ یقینا میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور ان کا انسانوں سے इकट्ठे یہ بات سورۃ اعراف آیت 18 میں ہے سورۃ آراف ایت 18 میں جو شیطان کی پیروی پر لگیں گے اللہ اس کی پیروی کرنے والوں سمے شیطان کو جہنم میں ڈالے گا اللهم اننا نعوذ بك من عذاب جهنم اے اللہ تیری میں آنا چاہتے جہنم کے عذاب سے وبکل نقص علیک من انباء ما نثبت بھی فعادق اور ہر بات اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ سے رسولوں کے واقعات کے طور پر بیان کرتے ہیں مقصد کیا ہے تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں یہ واقعات کی حکمت ہے حضور کے لیے تسلی علیہ السلام صحابہ اکرام کے لئے تسلی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وَجَاءَتَ فِي هَذِي الْحَقُ وَمَوْعِوَتُ وَذِكْرَ اور آپ کے پاس آ گیا اس میں سے حق اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور, اور جومان جو نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو انا بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور انتظار کرو ان نام تضیر ہمبی انتظار کرنے والے ہیں اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کے غیب کی تمام باتیں وہ الہی ارجا کلو اور اسی اللہ سبحان و تعالی کی طرح تمام کاموں کا لوٹنا ہے فعاب پس اسی کی عبادت کرو وہ تو اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ ماں اور ابو کا بے غوف تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو <تصفيق> وسیع نافوری بہ جاؤ في نام بہ جاؤ رخنا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ مَوْعِظَةٌ وَقَدْ جَاءَتْهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى, ورحمة وهدى ورحمة قلِ الله وَ بحمتِه تبذكَثلْ يصتهُ هوو خَيرُّم الن يجَمَع